لوائے جامی میں گیارہویں اور بارہویں پہ ہو رہی ہے گیارہویں میں جو گفتگو ہے اس کو موضوع بنیادی طور پہ خواہشات نفسانی ہوا و حوث اس کی حوالے سے جو ہے وہ گفتگو ہے آپ یہ فرماتے ہیں کہ جب تک انسان جو ہے وہ خواہشات نفسانی میں گرفتار ہے تب تک یہ جو نسبت ہے اس نسبت کا حصول بہت زیادہ مشکل ہے لیکن جیسے ہی یہ جو لطیف جذبات ہیں یہ انسان کے دل میں جو ہے وہ گھر کرنا شروع کرتے ہیں اور محسوسات اور معقولات کا احساس جو ہے وہ اس کے قلب سے دور ہوتا ہے روحانی لذت جو ہے وہ جسمانی لذت پر غالب آ جاتی ہے اور پھر جو مجاہدے کی تکلیف ہے مشقت ہے وہ ہر طرح سے ختم ہو جاتی ہے اور مجاہدے کی لذت جو ہے وہ شروع ہوتی ہے اور یہ وہ حالت ہے جس کے اندر غیر اللہ سے رغبت اس کے دل سے مٹ جاتی ہے اور وہ حال میں مست ہو جاتا ہے اور مست ہو کر وہ کہتا ہے کہ اے محبوب تیری یاد سے مجھ میں محویت تاری ہو جاتی ہے اور تیری یاد سے میرے غم مٹ جاتے ہیں جو ذوق اور شوق تیری یاد سے مجھے حاصل ہوتا ہے اس کے سامنے سارے جہاں کی لذتیں ہی ہیں اچھا لیکن اس میں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جو بات ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ انسان کے دل سے محسوسات اور معقولات کا احساس جو ہے وہ ختم ہو جائے آ, یعنی کسی بھی قسم کا احساس اور کسی بھی قسم کا فلسفہ کسی بھی قسم کی منطق یہ جو علوم کی باتیں ہوتی ہیں یہ جو حکمت کی باتیں ہوتی ہیں یہ سب کچھ جو ہے وہ ختم ہو جائے ہمارے مسئلہ یہی ہے اب یہ جیسے ہم یہ جو سلسلہ چلا رہے ہیں اس سلسلے کے چلانے کی جو وجوہات ہیں وہ بھی آپ کو پتا ہیں کہ بہت زیادہ جاننے کی خواہش ہے خود بیچ میں اتر کے اس دریا میں تیرنے کا جو ہے وہ اس طرف رجحان جو ہے وہ ذرا کم ہے ہر کسی کو یہی خواہش ہے کہ ہم جان جائیں کہ یہ کیا ہے یہ معاملہ کیسے ہے جب کہ حقیقت یہ ہے کہ اس کا جو سفر ہے اس سفر کے جو ثمرات ہیں وہ اسی وقت حاصل ہوتے ہیں جب یہ تمام معقولات جو ہیں وہ دل سے نکل جائیں اور عشق الہی جو ہے وہ قلب میں جو ہے بھرنا شروع ہو جائے سب سے بڑی رکاوٹ جو ہمارے مشاعق اکرام علیہ رحمہ نے بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ جس قدر انسان کا تعلق دنیا کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی تعلق اس کا اپنے محبوب کے ساتھ اپنے رب کے ساتھ اللہ کے ساتھ کم ہوتا ہے اور جتنا زیادہ دنیا کے ساتھ تعلق کم ہوتا ہے اتنا زیادہ اللہ کے ساتھ تعلق جو ہے وہ انسان کا زیادہ ہوتا چلا جاتا ہے اور یہ انسان کے اپنے ہاتھ میں موجود ہے وہ ہمت پکڑ سکتا ہے اور چاہے تو دنیا سے تعلق جو ہے اس کو کم کر سکتا ہے تعلق کم کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان دنیا داری بالکل چھوڑ دے یہ ہم پہلے بھی کئی بار بات کر چکے ہیں کہ اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اگر بھیجا ہے تو ساتھ بے تحاشا ذمہ داریوں کے ساتھ بھی بھیجا ہے ان ذمہ داریوں کو چھوڑ دینا جو ہے دنیا سے تعلق توڑنے میں نہیں آتا دنیا سے تعلق توڑنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ جیسے بزرگوں نے کہا کہ دنیا جو ہے وہ دل میں گھر نہ کرے بلکہ دنیا جو ہے وہ بجائے دل میں آنے کے وہ انسان کے جیب میں رہنے کی چیز ہے اس کے استعمال کی چیز ہے اور وہ اس لیے نہیں ہے کہ انسان جو ہے اس کا دل جو ہے وہ اس کے اندر غرق ہو جائے گیارہویں علاحہ کے بعد بارہویں الحا میں اسی سے آگے پھر چلتے ہوئے آپ کہتے ہیں کہ جب جو طالب ہے حق کا وہ یہ جو کشش ہے یہ جو وحبی کشش ہے اس کا محسوس کرنے لگے کہ یہ اب دل کے اندر جو ہے وہ آنی شروع ہو گئی ہے تو اس وقت پھر اس کو ذکر میں حلاوت جو ہے وہ محسوس ہونے لگتی ہے تو ایسی صورت میں سے چاہیے کہ وہ اپنی پوری ہمت کے ساتھ اور اپنی پوری طاقت کے ساتھ یہ جو نسبت ہے اس نسبت کو کی تربیت کرنے کی کوشش کرے یہ جو نسبت ہے اس کو مضبوط کرنے کی کوشش کرے اور جو بھی ایسے معاملات ہیں جن سے اس نسبت میں کمی آتی ہے ان کو ترک کرنے کی طرف جو ہے وہ چلے اور یہ خیال کرے کہ اگر اس چیز کے حصول کے لیے مکمل زندگی صرف کر دی جائے تو بھی کچھ نہیں ہے یہ جو دولت ہے یہ ایک لازوال دولت ہے اس کا حق پھر بھی ادا نہیں ہو سکتا ربائی کی صورت میں کہتے ہیں کہ میرے سازے دل پر عشق نے ایک ایسا نغمہ ایک ایسا آلاپ چھیڑا ہے میں اس نغمے اس آپ عشق سے مجسم عشق بن گیا ہوں اگر صدیوں کوشش کروں تو یہ جو عشق الہی کا ایک لمحہ ہے اس کا شکر بھی میں ادا نہیں کر سکوں گا تیرواں جو لایا ہے اس کے اندر کہتے ہیں کہ حق تبارک و تعالی کی جو ہستی ہے یہ وہ ہستی ہے جس میں کسی قسم کا زوال نہیں ممکن جو ہر قسم کی پستی سے بالا تا ہے۔ اس کا کوئی پتہ نہیں ملتا اس کا کوئی نشان نہیں ملتا نہ وہ علم میں سما سکتا ہے نہ وہ کائنات میں سما سکتا ہے تمام شکلیں تمام صورتیں جو ہیں وہ اسی سے پیدا ہے اسی اس کی پیدا کی ہوئی ہیں وہ بے شکل ہے وہ بے صورت ہے وہ تمام اشیاء کا ادراک جو ہے وہ اسی کے ذریعے ہوتا ہے اور وہ خود جو ہے وہ اس ادراک کا احاطہ ہے وہ اس سے باہر ہے اور روحانی آنکھیں جو ہیں اس کے مشاہدے سے اس کے جمال کے مشاہدے سے خیرہ اور جسمانی آنکھیں جو ہیں اس کے ملاحظہ کمال سے تیرہ ہیں یعنی وہ ممکن ہی نہیں ہے کہ جسمانی آنکھ سے اس کا اس کے کمال کا ملاحظہ جو ہو سکے ایسے ہی ہے جیسے جسمانی آنکھیں اندھی ہوں اور جو ہمارے پاس روحانی آنکھیں ہیں وہ ایسے جیسے شرمندہ ہوں اور حیران ہوں تیرے عشق میں میں نے اپنے جان کی بازی لگا دی تو اوپر بھی ہے نیچے بھی ہے اور نہ اوپر ہے اور نہ نیچے ہے ہر چیز تیرے وجود سے قائم ہے تو اپنے وجود سے قائم ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے نام و نشان اور سمت سے جو ہے باہر ہے یہ ذات خالص ہے ہر قسم کے نام و نشان سے بالا ہے۔ یعنی وہ ایک ایسی ذات ہے جو ذاتین ہے جس کا ہم تعین کر ہی نہیں سکتے ہیں اے دل میرا محبوب جو ہے وہ نہایت بے رنگ ہے تو کسی رنگ پر مست نہ ہو جانا ہر طرف یہ تمام رنگ اسی سے پیدا ہیں اور وہ خود بے رنگ ہے اللہ کے رنگ سے اے دل بہتر کیا رنگ ہے بنیادی نکتا جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو ایک جگہ پر رک نہیں جانا چاہیے ہمارا مسئلہ یہی ہے کہ ہم جس وقت جیسا بھی تھوڑی دیر پہلے معقولات کی بات ہوئی کہ جس وقت تو ہم ان بحثوں میں اور اس جاننے کی کوشش میں لگے ہوتے ہیں وہ ایک طرح کا ہماری رکاوٹ بن جاتا ہے وہ ہمارے اور اللہ کے درمیان ایک پردہ بن جاتا ہے کیونکہ بجائے اس کے کہ ہم معاملات کو خود سے محسوس کر سکیں اور اس راستے پر چلتے ہوئے ہم خود تجربہ حاصل کریں ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور اس جاننے کے اندر رہتے ہوئے ہماری ترقی جو ہے وہ رک جاتی ہے اللہ تبارک مطالعہ کی ذات ایسی ہے جو کسی بھی طرح سے منطق سے اور فلسفے سے اور کال سے اور گفتگو سے اس کو سمجھنا اس کا فہم حاصل کرنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان بجائے اس کے کہ اس کو جاننے کی کوشش کرے منطق کے روح سے اور ذہن کے استعمال سے اس راستے پہ بلکہ چلنا شروع کرے تاکہ وہ اپنی روحانی آنکھ سے جو ہے وہ تجربہ حاصل کر سکے حالانکہ اس کے معاملے میں بھی ہم نے کہا کہ جو کچھ ہم دیکھتے ہیں جو کچھ ہم محسوس کرتے ہیں وہ صرف اور صرف شرمندگی ہے وہ پھر بھی جو ہے وہ مکمل فہم اور مکمل ادراک جو ہے وہ نہیں ہے اور اس کی وجہ یہی ہے کہ اس کا تو کوئی رنگ ہے ہی نہیں ہے اور وہ ذات لاتعین ہے سمجھنا یہ ضروری ہے کہ یہ جو روحانی ترقی کا معاملہ ہے جب انسان کسی ایک مقام پر رک جاتا ہے تو یہ اصول ہے روحانی کہ وہ وہاں پہ زیادہ دیر رکتا بھی نہیں ہے بلکہ الٹا پیچھے کی طرف چل پڑتا ہے اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان مسلسل ترقی پر رہے اور مسلسل ایک مقام سے دوسرے پہ دوسرے سے تیسرے پہ اور تیسرے سے چوتھے پہ اور اس سفر پہ آگے سے آگے اور اس سے آگے اور اس سے آگے, اس سے آگے چلتا رہے تو اللہ تعالی۔ ہمیں فہمتہ فرمائے و صلی اللّہ علیٰ خیر خل کے ہی سید نہ و مولانا محمد و علیٰ علیہ و صحاب ہی اجمعین برحمت قیام الرحم